بسم اللہ الرحمن الرحیم دی باچاہ ایسے کلمات اور بنیادی باتیں جو لوگوں میں تسلیم شدہ ہے ان کی واقفیت ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو اسلام کی دعوت کو عام کرنے کا عزم و حوصلہ رکھتے ہیں بیشتر تسلیم شدہ باتوں کی بنیاد پر ہم حق کو زیادہ کامل اور مستند شکل میں دنیا کے سامنے پیش کرنے کی پوزیشن میں ہیں جبکہ یہ پوزیشن دنیا کی کسی قوم کو بھی حاصل نہیں ہے مستند دین کی صورت میں صرف اسلام ہے اور خدا کی نازل کی ہوئی کتاب قرآن مجید اس لیے حقیقت میں امت مسلمہ ہی کو یہ حق حاصل ہے کہ دین حق کو جازب قلب و نظر بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرے یہ چند اوراق کلم سوا کے تحت اس لیے لکھے گئے ہیں کہ ہمارے رفقا کے علم میں کچھ ایسی باتیں رہیں جو دعوتی کاموں میں مددگار ثابت ہو سکیں خاکثار محمد فاروق خان